جلالت والا ہے اور تم دونوں جٹلو گے یس الحماً کس سماوات اسی سے سوال کرتا ہے جو کئی آسمانوں میں ہے اور زمین میں کلّ یومن ہوا شان وہ ایک کام میں ہے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 والارض کہ تم نکل جاؤ آسمان اور زمین کے کناروں سے فن فنفضو تو نکل جاؤ لا تنفضونا تم نہیں نکلو گے الا بسلطان مگر کسی غلبے کے ساتھ قوت کے ساتھ فبیئی آلائے ربکما تقدیبان پس اپنے رب کی کس کس نعمت کو تم دونوں جٹلاوگے یرسل علیکما شوازم من نارن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 ان میں خوبصورت خوبصورت عورتیں ہیں یا خیرات کی اخلاق والی اور خوبصورت طبیعی آدھا ربکما کمرت کا زیبان اور کی کس کس قیمت کو تم دونوں جٹلاؤ گے آنکھوں والی مقصورات بند پھر قیام خیموں میں